وبث منهما رجالاً كثيراً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله قال عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزاً عديماً اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما على کما بارك على محمد وعلى آل محمد. كما إنك أنت رعيم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحد الأقدة من اللساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هنزه ونفه نفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يطيبهم عذاب عليهم عن عبد الله بن عمر بن العاسي رضي الله قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على قير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أملها وإن آخرها سيصيبها بلاغ وعبور تنفرونها فمن أراد أن يزحزع عن النار ويدخل الجنة ہمار منزت اور اس کے پیارے رسول سیدی سید اعظم اکرم القلائم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر ذات افنس پر گنت درود و سلام کی باہر یہ فطرہ عربی کا لفظ ہے واحد اس کی جمع فطر لوت میں اس کا ماننا یہ ہے کہ سونے کو آگ میں ڈالنا اور آگ میں جلا کر پٹی میں جلا کر اس کا جو کھرا حصہ ہے وہ الگ کر دینا اور جو اس کا کھوڑ ہے وہ الگ کر دینا کھوڑ اور کھرے میں تمیز کے لیے اور اس کو الگ کرنے کے لیے سونے کو آگ میں ڈالنا یہ لوگوی اخبار سے فتنا کہ جو اس کا اصطلاحی اور شرمی معنی ہے وہ لوگوی معنی سے مقبول ہو سکتا ہے فتنہ اس کا بہت بڑا ہال نہ آنے. جو فتنے میں گرفتار کر لیا گیا گویا اسے آگ میں ڈال دیا اور جو ایک حرارت اور اذیت اس آگ میں ہوتی ہے وہی اذیت اس شخص کو جھیلنی پڑتی ہے جس کو مبتلا فطرہ کیا جائے اور جب آگ میں ڈالنے کا عمل پورا ہو جاتا ہے کھوٹ الگ ہو جاتا ہے اور کڑا اس کا الگ ہو جاتا ہے اسی طرح جب ایک شخص کو فتنے میں ڈال دیا جائے تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں فتنا آ جائے فتنا چھا جائے تو دو طرح کے لوگ میں آتے ہیں کچھ لوگ کڑا سونا ثابت ہوتے ہیں وہ اس ثقافت کا عقیدے کا منحج کا پہاڑ بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ کھوٹے ہو کر الگ ہو جاتے ہیں جن میں صبر نہیں ہوتا عقیدے کا فہم نہیں ہوتا اور منحج کی پہچان نہیں ہوتی تو وہ کھوٹا حصہ ہے جو سونے سے الگ ہو گیا بالکل بے قدرہ کسی کی گہرائی کے لائن نہیں ہے جو لوگ فتنے کے دور میں پوری طرح استقامت پر قائم رہے ہیں منحج کے فہم کو ان کے شوق علماء روان سے ان کا رابطہ ہو تو وہ ہمیشہ کھڑے رہتے اور کابیات یہ معنی نبیر اسلام کے ایک حدیث سے بھی مشہور ہوتے ہیں وہ صحیح مسلم کی فرمایا کہ فتنے آئیں تو فتن کا عبد ال چٹائی کے تنکوں کی بانی فتنے میری امت پر یقار کرے چٹائی کے تنکوں کی بنی چٹائی سب نے دیکھی وہ تنکے جوڑ کر بنتی تو ایک آدھ تنکے سے نہیں اس میں سینکڑوں یہ ہزاروں تنقے استعمال ہوتے ہیں ان کو ملا کر جوڑ کر چٹائی ہوتی اس میں پیغام یہ کہ فتنے بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسرا پیغام یہ ہے کہ فتنے پیدل کے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ساتھ ساتھ ملے ہوتے ایک تنکا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اسی طرح ایک فتنا پھر دوسرا پھر تیسرا باہم مربوط ہو فتنے مربوط ہوئے آئے گا اس کے ختم ہونے سے دوسرا آ جائے گا تیسرا آ جائے گا اس طرح کٹائی تنگوں سے بنتی ہے اس طرح فتنے اپنی کثرت کے ساتھ اور پیدل پیدل اس امت پر حملے کریں گے برہر کریں اور آگے بڑھایا کے شروع میں تھی کا الفاظ کہ فتن اگر کھولو وہ فتنے دلوں پر پیش وہ فتنے دلوں پر پیش ہوں ان کی جو ایک یلغار ہے ان کا حملہ دلوں پر, پر؟ یہ زیادہ بدل رہا کچھ فتنے وہ ہوتی ہیں جن کا حملہ جسم پر ہوتا برد آ گیا کائیں تکلیف آ وہ قابل برداشت ہو کچھ فکرے ایسے جن کا حملہ انسان کے بال پر ہوتا ہے کاروباری کھانا پڑ گیا نقصان میں نقصان ہو رہے ہیں یہ بھی قابل کرتا ہے مگر وہ فکرے جو جن پہ ہی ہزار کرتے بڑے ہولناک ہوتے ہیں ایسے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ سمجھے بعض لوگوں کے کردار کی نشاندہی بھی ہے اس پہ جو جو فتلے دل پر جلغار کرتے ہیں عقیدے پر غار کرتے ہیں اتنے ماحول رات ہوں گے کہ ایک انسان ممکن ہے صبح کو مومن اور شام کو ہو روچا اور شام کو مومن اور صبح کو ہو روکتا یہ وہ فطلے جو انسان کے دل پہ جلغار کرتے ہیں اور جو قلبی کیفیت اس میں تبدیلی کا باعث کرتے ہیں اور ایمان کی جگہ گفر آ جاتے ہیں سے کے بعد لوگ اس ثقافت کے پہاڑ سازت اور وہ جڑے رہے سچے عقیدے پر اور سچے اور صحیح منج پر اور, اور دو نتیجے جس دل نے اس فتنے کو قبول کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس دل پر سیاہ نشان لگا دیتے بلکہ وہ سیاہ نشان جو ہے وہ اس کے دل پر حکمرانی کرتے اس کے دل پر چھایا جاتے اور جو دل اس فتنے کا اکار کر دے اور سچے عقیدے پر منحج پر علماء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں بنحج نبوی پر قائم رہے اللہ تعالیٰ اس دل کو پہلے سے زیادہ مدور روشن اور چمکدار کہ یہ پھر دل ایسا بن جاتا ہے کہ جب تک وہ انسان زندہ ہے کوئی دنیا کا فتنا اس کو نقصان نہیں تھے جس دل کو اللہ تعالیٰ منور کر دے کوئی فتنا اس کو نقصان نہیں تھے اور جس دل کو سیاح کر کے مکہ سے کچھ حق آ ہے یہ جو گلاس پڑا ہو وہ الٹے گلاس کیوں ابھی گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے اور جو فتنا جو دل اس فتنے کو قبول کر لے اس کی مثال یہ ہے کہ اس گلاس کو الٹا رکھ اُلٹا رکھنے کے دور میں جو پانی اندر موجود ہے وہ گر جائے گی نکل جائے گی جب الٹا کرو گے جو پانی موجود ہے وہ نکل جائے گی اور جب وہ گلاس الٹا پڑا ہوا ہے تو کوئی نیا پانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا وہ خالی رہ جب تب وہ الٹا پڑا ہوا ہے اس پر کوئی یعنی کوئی گلا کوئی مشروب کوئی دودھ یا کوئی جوس اس میں داخل نہیں ہو سکتا وہ گلاس خالی ہی رہا جس دل کو سیاہ کر دیا گیا وہ الٹے گلاس ہی ماند ہو گیا اندر جو ربق تھی کوئی عقیدے کی اسلام یا ایمان کی وہ نکل گئی الٹا کر کے جب وہ الٹا ہو گیا تو الٹے گلاس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو پاتی تو اس دل میں بھی پھر ایمان کی دولت ایمان کی رولت یا عقیدے کی تازی داخل نہیں ہو پھر وہ دل برجایا رہے گا سیاہ رہے گا اور جو جو فطرے جلغار کریں گے پڑھیں گے اس کی سیاہی میں نجاست میں غوثت میں اضافہ ہوتا جائے جو فطرے کا ڈبری بندہ ہے وہی وہ تعمیر محمد رسول الرسول کے ذریعے ہو فتنوں کی کثرت کا ذکر کیا اور فتنوں کے تسلفر کا ذکر کیا اور فتنوں کے نتیجے کا ذکر کیا کہ جس فطرے کی انکار دل پر ہوتی ہے تو دلوں کی طرح کس نے کچھ دن فتنوں کا انکار کرنے والے اور کچھ دن فتنوں کو قبول کرنے انکار کرنے والے دل روشن ہو جاتے اللہ اس اسے ایسا دور بھر دیتا ہے کہ پھر کوئی فتنہ اس دل کو نقصان نہیں دے یہ اس کی حفاظت کا سرٹیفکیٹ اور جو دل قبول کر کے اللہ اس کو سیاہ کر دیتا ہے اور پھر وہ الٹے گلاس کی بالت جو اندر موجود ہے کچھ ربق دین کی اور اسلام کی وہ نکل جائے گی بہ جائے گی اور الٹے گلاس میں جیسے کوئی مشروب داخل نہیں ہو پاتا اس دل میں بھی کوئی ایمان کوئی عقیدہ کوئی سچائی داخل نہیں ہوگی اور پھر جو جو فتنے بڑھیں گے وہ دل مزید سیاحیوں کا ظلمات کا اور نہوسوں کا شکار ہے اب تک ان کئی باتیں ہمارے سامنے آ چکی فتنے کا کمانا ہم نے سمجھا اور فتنوں کا نتیجہ ہم نے سمجھا دو نتیجے اب جو ندی نے اسلام کی جو پیش گوئیاں ہیں ان فتنوں کے بحو کی وہ حرف ہمارا ایمان فطرے وادے ہو ایکس میں تمو جو کمپورپ کے کپڑ وہاں بھگ فطرے جو ہے نا وہ سمندر کی لہروں کی طرح ہے حان سمندر مگر کیا تشریح ہے سمندر کی لہروں سے تشویری دو لہریں رکتی نہیں مسلسل آ رہی ہے سمندر تو آپ نے دیکھا ہے سب ایک لہر دوسرے پہ تیسری مسلسل آ رہی ہے یہ پڑوں کا ہے اور ایک ہے آپ نے تجربہ کیا ہوگا ایک لہر آتی ہے پھر آگے سے دوسری لہر نظر آتی ہے وہ اس سے بڑی ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھا وہ آتی ہے اور پھر وہ بھی گزر جاتی ہے تیسری لہر اس سے کوئی لگتی ایک انسان ایک لہر کو دیکھے گا بڑی اونچی آ رہی ہے ایک چھت کے سائز کی اور کہے گا کہ ہار ہی بہتر اگر میں یہاں کھڑا رہا یہ لہر بھی میں ڈوب جاؤں وہ آتی ہے ہر پہلے والا والے فطرے کو بڑا کر دے جیسے لہر ایک آئی وہ ختم ہوئی چھوٹی پڑ گئی پھر پیچھے ایک اور لہر آ رہی اس سے جو غلط وہ بڑی اس طرح فطر ایک آئے گا فطنا انسان سمجھے گا میں گیا دوسرا فطنا آئے گا اس سے بھی فضر اب تو میں گیا یہ ہے فتنوں کی کثرت فتنوں کا تسلسل اور فتنوں کی وقوع کی کہتی ہے کہ آپ نے اس سندر کی لہروں سے فتنوں کو تشریح کی اور لہریں دیکھنے والے جانتے ہیں اس تشریح میں کیا مقاصد ہو اور نبی اسلام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایک آدیش میں بارش کے قطروں سے تشریح بارش کے قطرے جو ہے وہ برستے اور کترے کا پہلے کیا ہے ہر گھر میں اترتی ہے آپ کا محلہ ہے بستی ہے تو ہر گھر میں بارش اتر گئی فتنوں کی کسرت اور فتنوں کا ہر گھر میں لاہم یہ باتیں سننے کے بعد ضرورت ہوش ندی کی آپ کا بھی گھر ہے میرا بھی گھر نبی ندی و المستوں کی پیش گویاں موجود فتنوں کی کثرت ہم نے سن لی فطروں کے تصور ہم نے سن لیا اور بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کا ہر گھر میں رات کے دوران ہم نے سن لیا ندی رشن کے گھر اس طرح اس وقت قیامت ہی ہوگی جب تک ایک معصیت ہر گھر پہ داخل نہ ہو ایک گنا ایسا کہ دنیا کرے گی اور وہ ہر گھر پہ داخل ہو چکا ہو کیا مجھے اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے معاشیت ایسی کئی معاشیت میں سود کی مثال دیتا ہوں یہ ہر گھر پہ داخل ہو چکی نبیر اسلام کے فرمان کی مطلب ہے ایک بندہ کا سود براہ راست نہیں لے رہا نہیں کہا رہا تو سود کا غبار اس کے نام میں داخل ہوگا یقین کہ بس کے یہ سود سے پاک ہے بک جن سے آپ نے پنکھے خریدے خریدی ہو سکتا ہے کئی چیزیں پتھر خریدتے لگائے ہوئے ہو سکتا ہے ان کا بینکوں سے تعلق کے نام پر سود لینا اور دینا سارا ان کا معاملہ ہو تو گرد و غبار ضرور داخل ہوگا یہ باسی فریج ہر گھر میں بلکہ ہر مسجد میں داخل ہو ہوئے اس کا مانا کیا ہوا کہ قیامت کے وقوع کا انتظار کر اس وقت تو قیامت ظاہر نہیں ہو جب تک ایک معاشریت ہر گھر میں داخل ہو اس سے بھی خطرناک ہے کہ مثال موبائل چھوٹ کی یہ ہر گھر میں بلکہ ہر جیب میں داخل ہو ہے اور اس میں تمام تر مفاصل ظلمات ظلمات اس کے اندر بھری ہر گھر میں ہر جیل میں داخل ہر ہاتھ میں یہ بول دی. اس کا مانا اس برس کے بعد قیامت کے وقوع کا انتظار اس میں کیا مفاصل ہے موبائل ٹیلی فون آپ سمجھیں گے کہ بے حیائی کے پروگرام وہ آسان ہے میرے بھائی اور دوست لیکن موبائل کے اسکرینوں پر ایسے ایسے دائری آ رہے ہیں آپ کی اپنی طاقت ہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ شہدان کے خرید ہیں ان کو انسانی شکل میں انگلیس کہنے وہ زیادہ سدھر رہا آپ کا بیٹا اگر کوئی ایسی خلبت کو ایسا پروگرام کوئی دے جس نے وہ دیکھ ہے وہ بھی سدھر رہا اس کا انکار نہیں لیکن اگر تنہائی میں ایسے دعا کو سن رہا ہے سدھر چھگڑا کرنے کا ٹھیکہ ہو پر ہم نہیں جانتے وہ کس کے آلائے کا ان کے پیچھے یہ ہوتی ہے یہ کے کو پیچھے ہم نہیں جانتے لیکن میرے دوستوں کو سننا آپ کا نہیں اللہ نے کو ہے. ایک علم کی ایک لمبی لفاستیں آپ نے دیکھی آپ سمجھ جائیں گے لیکن یہ نئی نسل نئی پود ہے یہ تیزی سے ان فطروں کا شکار تیزی سے اور یہ بڑا ہے ہولناک نہ کوئی عالم میں نہ کوئی سرپرست ہے ایک نوجوان اکیلا پروگرام دیکھ رہے, یا سن رہے اور اپنی مرضی کا سمجھ جو فہم اس کو دیا جا رہا ہے اس فہم کو قبول کر رہے اس فہم کو قبول کر رہے اور پھر کیا ہے کوئی سمجھانے والا وہ سن سن کے ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ پھر سمجھانے والوں کا جو ایک نصیب ہے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے قبول نہیں بس وہ چیز رچ بس جاتی ہے مجھے قدفو ہو صحیح بخاری خیر آگے وہ, وہ خیر ختم ہوگی پھر شر آ جائے آپ نے جس آخری شر کا ذکر کیا وہ یہ کی کچھ دوڑ کتاب گئی طاقت دینے والے وہ جہ کے دروازوں پر کھڑے ہوئے آپ کو دعوت دینے کے لیے اور جو ان کی بات مانے گا اس کو جہنت میں جانے میں دیر نہیں لگے اس کو وہیں سے اٹھا کے میں بچاؤ کیا ہے بچاؤ وہ دعوت جو اللہ کے پیرمبر نے پیش کی اس کے مقابلے میں رہتی ہے جو دعوت ہے جو قبول کرے گا ان کو وہیں سے اٹھا کے رسول <سؤال> ہوا سب کیا میرا تعلق یہ اور جہنم میں کودنے کی کوشش کرو اور میری یہ خواہ تمہیں تمہاری پشپوں سے پکڑ کے وہاں سے اٹھاؤں اور چٹن میں داخل دعوت کا مقابلہ جس سے کرنے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا. وہ کیا کرتے اپنے پیروکاروں کو اٹھا کر فوراً اور اللہ کے پیارے جمپر نے کیا پروگرام دیے میری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں پکڑوں تمہاری پشتوں سے تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تم کو وہاں سے اٹھاؤں اور جنت یہ پیارے بالکل اخلاص ہے مانا ہی ابلیسی اور شہزادی کو مقابلہ ان تعلیمات سے ہوگا محمد علیہ اسلام میں یہ ایک روحانی اور دورانی دام نور ہی جو آپ نے پیش کیا بھی اسی دام سے ہو شادی کی اور اس, اس کا شور شیطان خود نہیں ہوتے بلکہ انسان انسانی روح کے شیطان ہوتے وہ دیکھتے ہیں شیطان خود نہیں ہے بیوقوف نہیں ہے وہ دیکھتے کون میرے چمر میں آئے اس پر وہ ڈیرے ڈال دیتے اور بلا کر اس کو پھنسا کر کھڑا کر وہ شیزان کی بولی بولتے اور پھر اس کے پیروکار یعنی وہ نوجوان خاص طور پہ جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں وہ جواب اس کو قبول کرتے وہ سمجھتے قبول عام ہو رہا ہے حالانکہ نہیں نبی السلام کی ایک حدیث ہمیشہ اپنے سامنے بیان نفس سے حراؤ. کچھ بیان جادو ہوتے ہیں کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر جادو کی یہ اس بیان کی تعریف نہیں کیونکہ جادو کفر ناممکن ہے کہ اسلام کفر سے کسی کی تعریف کر کفر سے کسی کی تعریف کرنا یہ توجیہ دیتا اسلام کے مزاج کے خلاف یہاں پہ تعریف نہیں کی ہوتی کہ وہ جادو اس پہ جادو کا اثر یہ تعریف نہیں یہ اس بیان کی مزمت اس بیان کی مذمت جادو کفر اور کفر اور جادو میری تصویر ہے ایک ظاہر جھوٹ ہوتا ہے سچائی تو نہیں ہوتی جادو کا جو عمل کرتا ہے جو سامنے کچھ دکھائی دیتا ہے نظروں کا دھوکا ہوتا ہے یا وہ چیز جو ہے وہ یعنی ایک چھپی جادو کی کے جادو کی چھپی ہوئی وہ حقیقت نہیں ہے کچھ بیان ایسے جو جادو کی تاثیر بڑے خطرناک بڑے خطرناک اور زیادہ تر جو ایک فتنوں کا رپا ہے کسی قسم کے بیان کچھ لوگوں کی زبانیں چرم السان چرم دبادی وہ اس میں ہوتی اور لچے دار باتیں جو یہ ان کو ایک ایک ضور کیا گیا اور کچھ لوگ کو علم بھی دیتے لچے دار باتوں کی لپیٹ گئے اور چرم دے قبول کرنے کی کوشش اور اور لدیز ان کے جہاز پہ بس جاتے ایسے بہت سے دعا کچھ لوگ آ رہے ہیں جو حق ہے وہ جادو نہیں حق نہ دلیل کا کتاب و سند کی دلیل جس چیز کو جادو کا آ گیا وہ دلیل نہیں وہ چربل نشانی باتیں کرنا ہے اور ایسے جادوگر کرتے ہیں اصل جادوگر زیادہ خطرنادوگر خطر جادو ہوتا ہے وہ جادو کا پل کرتا ہے ایک بندے پہ یہ جادو کا پل فلاح بندے پر کرو اس میں کچھ وقت بھی لگتا ہے کچھ چلا کشی کرنا بیٹھنا اندھیروں میں بیٹھنا کچھ قبر و میں جا کے بیٹھتا ایک ان کو کش اٹھانی پڑتی اور پھر ایک وقت کے بعد وہ ایک فرق پر جادو کرنے میں لیکن یہ جو جادوگر ایک گھنٹے میں ایک پر نہیں دو پر نہیں ہو سکتا لاکھوں کے جادوگر کتنے سننے والے اور یہ میڈیا کا آپ کی آواز کو یہاں سے لے کر دنیا کے کونے کونے پہنچا رہے ہیں لوگ سنتے ہیں اور سن کر جادوئی امن کی لپیٹ میں آتے ہیں نے جو خطرناک لوگوں کی عقیدوں پر بار اور ان کی توحید کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھتے کئی ایسے لوگ جن کا اچھا منج تھا ان کی لپیٹ میں آ کر حدیث کے مٹ کر کر عقیدے کے خلاف باتیں کر کے مرج نہ کوئی چیز ہی نہیں اس چیز کو فراموش کر رہا ایک شریعت اور ایک شریعت کا من ہے اللہ تعالیٰ دو چیزیں تمام لوگوں کے لیے تمام امتوں کے لیے شریعت ہم نے دی ہے اور منحصر شریعت کیا ہے نواز رریعت ہے شریعت ہے شریعت ہے اور اس عقیدے کا فن عقیدے کو پیش کرنا داغت کا راستہ یہ من ہے. ہر چیز میں من ہے. ہر چیز میں. جو بھی شریعت کی امور ہے چھوٹے ہو بڑے ہوں مدھا سے خالی نہیں مدھاج کوئی عمل آتی کوئی عمل نہیں ہر چیز میں من شامل ہو ہر چیز مثلاً آپ کسی مریض کو دیکھنے ہیں تو کیا مریض کو دیکھنے کا طریقہ شریعت نے بیان کیا اس کی وہی یعنی مریض کو جا کر دیکھنا لیکن طریقہ کیا ہے وہ شریعت نے بیان کیا. تو شریعت مگر توحید کا فہم اور آگے اس کا بیان دل کو پیش کرنا اس کا منگیت گیا ہے اور کوئی چیز شریر منج سے خالی نہیں کوئی چیز تو منج کا اور پھر اپنا تحق مرضی کے فیصلے مرضی چلانا مرضی کوئی اختیار کرنا یہ تمام وہ فضرے ہیں جو دور حاضر میں یلغار کر رہی چاروں طرف میں آج اس وقت دو فضروں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں ایک طبق وہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو علما کو لوگوں کو نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیں گے یہ فتنا دور حاضر کا سب سے بڑا خطرناک علماء امت کی آما علماء سے تعلق یہ امت کے لیے ایک پناہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے جن سے ایک ارتباط اور تعلق آپ کے لیے آپ کے دین کے لیے عقیدے کے لیے حفاظت کا باعث ہو کسی فکرے کے تنازع پر اکبر ار تعالی جائے جب فتنہ آتا ہے اس کا حملہ شروع ہوتا ہے تو ہر عالم اس کو پہچان دے علماء کی بصیرت ہے جن کے پاس کتاب و سنت کا نور ہے اور یہ نور کو ہلکا دے اس نور کی قوت سے اس نور کی مدد سے اللہ وہ فطروں کو فوراً پہچان بہت مصول ہے کتابوں سے لیکن جب فتنا پوری طرح تباہ تباہی پھیلا کے واپس پلٹتا ہے تو پھر چاہے انچان جاتے فتنا دے تو اگر علماء سے پرانب ہو تو فکروں کی جو پہلی جگہ ہوتی ہے اسی میں آپ فطرے کو پہچان اور بچاؤ کو کھیلوں کو جانتے دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو پھیلاتا ہوں یہ سیکھ نے کیا کہا لاکھوں راؤ سرادا کر مستقبل میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سراط مستقیم پر بیٹھوں گا جو سیتا راستہ جنرت کا راستہ اس پر بیٹھوں اس سے کیا کہنا ہے اس کی پیدا کیا کہنا چاہتا ہے سراد مستقیم پر بیٹھوں انیس راستے سے دور نہیں جی میں کہوں چوری کروں وہ کریں نہیں یہ میں ان کے یہ سرات مستقیم پر بیٹھوں گا اور ان کو سرات مستقیم سے دور بھی ہو جاتا جب وہ سرات مستقیم کے شوق میں قریب آئے قریب سرات کی عمل داخل میں, میں ملکہ سازی ہو اپنا راستہ سجا کر پیش کروٹے طریقے سے راستہ دے, راستہ دے را ہی گا ہی سراط مستقیم پر اس میں اپنی ملاپ میں شامل کر کے اپنی زید میں اس پہ شامل کر کے مولانا سازی سے اس کو پیش کرو اس مولانا سازی کو علماء پہچانتے ہیں یہ دین پر اضافہ نہ یہ قرآن میں نہ یہ حلیث میں, لیکن جو حلامی پہچان وہ سمجھے پھر کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہوگی اس کو زینت سمجھے گی اس کو وہ ایک مولا سازی کے طور پر جس طرح ایک چمک دمک کے طور پر قبول کریں پھر کیا ہوگا پھر یہ قبول کرنا گمراہ سر افسر گمرائی اور اگر علما کا ساتھ ہو ان کے سیدھوں میں یہ کتاب و سدرت کی امانت ہے قرآن وہ پہچانتے ہیں کہ کہاں تک درست اور غلط کتاب و سدت کا نور ہے اور کیا اس پر اضافہ ہے کیا رحمان کا پیغام اور کیا شہزاد کی تجویز وہ پہچان وہ جانتے ہیں کہ حق کتنا ہے اور باتیں ہیں جو شہان یہ اس کا ایک طریقہ واردات جس جس اللہ تعالی میں ہر دور میں تدمیز کرنے کے ورنہ ابلیس کی ترمیز جب شامل ہوگی تو عادت اور ناز اس کی تمیز نہیں کر سکے اور یہ تمین ضروری تمیز ضروری اور یہ علماء کا تو آج ایک یعنی ایک فطرہ بہت بڑا آج کے دور کا ایسے کچھ ہلکے ایسے کچھ نوجوان سامنے آ رہے ہیں جو باقاعدہ لوگوں کو علماء سے دور کر ہمارے دوست باہر آتے تھے مجھے ایک دو قریب بھیجے کر پتہ نہیں بحرین کے ہیں یا پاکستان کے اس میں ایک صاحب ایک حدیث یاد کر جب دجال آئے گا تو دو قسم کے لوگ کثرت سے اس کے ساتھ شامل ہوں اس کی حمایت کریں گے ایک عورتیں دوسرے والا ایک عورتیں دوسرے والا یہ حدیث تھا پورے ذخیرہ حدیث میں حدیث موجود نہیں کام لینا ایک ذکر ہے اور مدینہ. مدینہ میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا مدینہ کو ملائکہ ہوگی اور ملائکہ دیکھ لیں گے تو ملائکہ جو تیار ہوگی اس کی پھیلی لگانے کی لیے آگے بھی جی بڑھے گا سب کا متعلق رک جائے گا اور وہاں سے کھڑے ہو کر کام دے, دے کھڑے ہو کر کام میرے پاس آؤ میری بات سنو اور البتہ کہ اس عورتیں زیادہ آئیں گی جو گھروں کے داخل ہو اور اپنی عورتوں کو جس اللہ کے ماں کا ذکر کیا پھوپھی کا ذکر کیا خانہ کا ذکر کیا بہن کا ذکر کیا ان کو رسی سے باندھ دیں تاکہ باہر نہ جا سکے ایک یہ حضاکت کی نشانی ہوگی اکنگی کی نشانی ہوگی عورتوں میں جو کہ جہانت زیادہ ہوتی ہے اور غلط باتیں قبور کرنے کا ان میں مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے عورتیں زیادہ اس کے ہلکے میں شامل ہوگی اور اس کے ساتھ جمع ہوگی تو پھر جو برد حضرات ہوں وہ اپنی جو اندر ان کو شعور دیا ہوگا اس کے بعد عورتوں کو گھروں میں رسیوں جہاں تک تو حدیث ہے علماء کا ذکر سے اب دیکھیں فتنہ یہاں دو طرح سے ایک تو ظاہر علماء سے لوگوں کو دور کر کے علما کیا حمایت کرے لیکن فتنا ان لوگوں کے لیے نگے اطلاع پر جھوٹ بند ہے اللہ کے کی نبی کیسا کوئی فرمایا کہ علماء دجال کے ساتھ ہوں. دوسرا کئی لوگ ہم نے دیکھا اس بات کو قبول کرے کوئی غلط خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کر بیٹھے خود بھی اللہ کا جھوٹ بنا کر پڑھ دیا اور دوسروں کو بھی یہ جھوٹ قبول کرنے کا پیشر اب جن کے پاس ریڈر نہیں ہے کچھ نوجوان با موجود ہیں وہ وہاں پر ترجیح دے رہے ہیں بیچ میں کرسی پہ گندہ بیٹھے فون کی باتیں سن رہے ہسی مزاق کر رہے ہیں علماء ایسے علماء ایسے مسائل پر بات کرنا کام لوگوں کے مسائل میں بات کریں گے <سلام> کا کیا بات کرنا اور کے ع یہ کیا نے دلتا دلتا سب کی آپ نے عرب تبیر میں سب سے بڑا طبیل ہے جو کم از کم سعید میں اسلام کے دور سے اور قیامت کرے بہت بڑا طبیل قبیلے کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے یہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت بڑی شدت کے ساتھ بڑی اور بسالت کے ساتھ یہ دجال کا مقابلہ کریں گے بر و کے لیے یہ تزکیہ کس نے دیا محمد اللہ ایک اور حدیث یہ بخاری کی حدیث مسل احمد بھی ایک حدیث ہے ایک شخص اسلام کے سامنے بیٹھ کر برو سلیم قبیلے کوئی یا کوئی ہلکی سی برو سلیمت غالبت ان کے دجار کے خلاف اطول سے جب سب سے لمبے کریں, کریں گے اور پوری شدت سے اس کا سامنا کریں گے اب یہ ریسرے صحیح کے بڑی طلبہ کو پڑھائی اچانک ایک دل پہ خیال آیا کہ ببو تم تان کا مقام کریں بارہ پیارو تک رہیں اسماعیل اس کی کیا تربیت دراصل نبی علیہ گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ لوڑی تھی پوچھا یہ لوڈی کون ہے کہ اس کو آزاد کر اسماعیل علیہ السلام کے لوڈی اسماعیلام کی اولاد کس کو آزاد کر فضیل کے دور میں موجود تھے اور بل زمین کا آدھا اسلام قبول کرنا لمبے واقعات اور قیامت تک رہی ہے کبھی تو تجار کا موادہ کریں گی بادہ اسماعیل کی اولاد سے اس دور سے اللہ کے بیمبر کے دور میں بھی تھے اور قیامت کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے ہوا کہ میں ان سے بلوں اس کو دیکھوں کیا ان کا ہے, کیا ان کا ہے اتنی تعریف اللہ کے بنے چلو سمنے کی تو کیا وہ کیا چیز ہے کیا لوگ ہیں کیونکہ عرب قبیلہ ہے تو عرب علاقوں میں جا بجا پھیلے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں بڑ زمین کے بہت سے افراد ملے اور اکثر وہ علامات میں نے بڑے شوق سے کی، ان کا عقیدہ دیکھا ان کا مرج دیکھا ان کا عمل دیکھا ان کی نمازیں دیکھی اور یہ میرے لیے ایک خوشی کا مقام ہے یقیناً آپ کے خوش ہوں گے وہ سارے کے سارے اہل دیتے حضرت یہ بولنے والا قوم کہ علمات کہ میں زیادہ شامل ہو کچھ اور ہیں عورتوں کے لیے اور ابتدائی عمر میں ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہیں. کا ذکر آتا ہے ایک حدیث میں ستر ہزار تاتاری اور ترکوں کا ذکر ان کی تعداد کا ذکر نہیں. بلکہ بہت سے ترک دجار کے ساتھ فار تو ہو گئی, ہو گئی کی کا یہ فلاسا کاگر ہوں گے اس وہاں کی یہودی ہوں گے تاتاری ہوں گے ہزار کی تعداد میں اور ترک ہوں گے عورتوں کا ذکر اپنے نے ذخیرۂ سرکار دارا وہ علم کا ذکر تھے لیکن جو علمائے راستے جیسا کہ نبی اسلام نے بر الدیر کا ذکر کیا وہ دجال کا مقابلہ کریں اور دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ثابت ہو فکر یعنی ایک, ایک ایک باقاعدہ ایک سازش کے بعد لوگوں کو علم سے دور کر ہے یہ ایک ہے باپر جبکہ سب کے لیے عالمت الناس کے لیے حفاظت کا قلعہ ان کے ایمان کی حفاظت کا خلال اور ان کی حفاظت کا خلاف علماء علماء کا وجود بن عیرن کا ہے وہ اللہ کا قبول ہے فقیر ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوبی پر ہو تو وہ آپ کا برجہ ہے اس کے بعد روزانہ جا چڑھنا پڑے گا پہاڑ پر, پر چڑھو تکلیف ہوگی سانس ہو بھولے گا پھر اترنا بھی ہوگا گھٹنوں پہ زور پڑے گا برداشت کر دو لیکن روزانہ چاہ تمہاری حفاظت حفاظت ایمان کا سب سے مضبوط قلعہ اللہ فرماتے جس کے علاقے میں دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں کو ہجرت کرنا فرض ہے اس علاقے کو چھوڑ دو اور ایسے علاقے کا رخ کرو نہ وہ آپ کو بچائے آپ کے علیدے کی حفاظت کرے اور پھر بھلا کس زبان سے زبان سے شانے کے بارے <سؤال> وہ زبان یہ کہہ سکتی ہیں کہ علماء کا ساتھ دے جو زبان من منصلہ کا ترین جو طلب علم کے راہ پہ چلے طلب علم کے راہ جگت کی را, راہ پر چل رہی وہ جنگت جنت کی طرف یہ کہ اللہ کے نبی سے خبریں جو علم کے بارے میں کے بارے میں لی وہ ساری پرسوخی کوئی ان کی شانتی سب جھوٹی شادی کتنا بڑا فطروں کی رپوٹ میں کون کون رہا معمولی نہیں اللہ کے جھوڑ کا جان بوجھ کے مجھے جھوٹ باندھے گا وہ قیامت کا انتظار نہ کرے کہ قیامت کو حساب ہوگا فیصلے ہوگے نہیں وہ دنیا میں طے کر کہ میں نے وہ طے کر لے اپنے والوں میں طے کرنے کے میں نے جہم فرمایا کہ جھوٹ کسی اور انسان کے اوپر جھوٹ باز جیسا نہیں وہ بھی جھوٹی تو کتنا ایک وڑید اور کتنا یہ ایک تاریخ معاملہ جو ہے ان لوگوں کے لیے اور بہت سے جو لا علمی اس کا شکار ان فطرے کی یہ دل پر ہوئی جن لوگوں نے اس کا اظہار کر دیا وہ دل وہ کو چند وہ آئندہ وہ دل الٹا ہونے کی وجہ سے کوئی رسی کوئی حق نہ قبول کریں گے داخل ہوگی یہ قدر اس میں آپ بڑے متربے رہے ہیں. یہ ایک ٹیم ایسی سنے سنے جو ہے وہ گھوم پھر اپنے یہاں پر باتیں کرنا ترقی کرنا ہنسی مزاق کی باتیں کرنا یہ فطرہ ہے بہت بڑا اور یہ فتنہ اس کا نقصان کس کو ہوگا بے فطرے کو آواز ہے ایک عزیزی رسول رسم کا فرما ہے مگر آگ آ جب بنی ہے فقط آزم تو ہو گیا اللہ کے نبی فرما ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے کسی دوست کو جو ہے وہ اذیت دے گا اور اس سے دشمنی قائم کرے گا اس بندے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے کس کا اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. اور اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ کے قرآن میں تین افراد کی دیتی. ایک تو یہ حدیث ہے دو افراد قرآن, قرآن میں اور ایک سوٹ کو سود خورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جنگ کر اور دوسرا جو زمین پہ تین قسم کے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعلانے نمائش کی تفریح میں جو خائم یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تجھے میں جنگ کا کر چکا میں پیچھے نہیں ہٹا آؤ اسلحا ہاں پکڑو اور لڑو اس کے پندے کچھ باقی رہے کچھ اللہ پہایا کہ جو اور جن تم برد. جن برد. کیا اس کے دا بھی؟ تو یہ بڑی حولاد سازش ہے اور دور حاضر کے فضروں میں سب سے بڑا سب سے بڑا اس سے اجتباض کر اور یہ بات یقین سے نوٹ کر لو کیا آپ کے حفاظت کے لیے اور آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے اور دین کے بچاؤ کے لیے ایک جو ہے اپنے مشاہب سے علم لیتے فنا اور سند ہوتی صد اپنے غلط ہو سکتا جس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برکت ہو سلسلہ اور اللہ کے کہاں سے انہوں نے کہاں سے اللہ تعالی بات کہاں سرب کا رسی, رسی کا ہے. سب اللہ کی رسی کو تھام لیا اس نے ایسی رسی کو تھام لیا جس کا نیچے کا سیرا آپ کے ہاتھ میں اوپر کا سیرا اللہ کے ہاتھ میں صرف مستقیم جس نے اللہ کو پکڑ لیا اس رسید کے واسطے سے تھان لیا وہ حقیقی سراط مستقیب قائم اور حقیقی فرمائے سلام نے اللہ فرمائے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا اس سے میرا علاج تھا بہت بڑے محدے سے اس حدیث کی تصویر میں لکھتے شرح میں لکھتے اگر ایک عالم اللہ کا ولی نہیں ہے تو لکھ لو پھر پوری کائنات میں کوئی اللہ کا بلی نہیں کوئی اللہ کا بادت گزار یہ روزے رکھنے والے راتوں کو قیام کرنے والے ان کا مبابلہ نہیں کر سکتے كل لا يشري الذي ريا جو لو عالم قدور عالم نہیں ہے برابر نہیں ہوں اور اس کی تصریح ابن حلام کی حدیث بڑی خاطر وہ جس سے علماء کا مقام عطا ہوا فضل ایک عالم کی فضیلت و فضیلت عالم جس نے علم طلب کیا اور عادف کون جو عبادت کرتا ہے دن اس کا روزے میں گزرتا ہے رات اس کا تہجد میں گزرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے وہ تو ایک عالم کی عادت پر کیا فضیت کیا فضیلت چودھری کے چاند چو کی ستاروں کے مڈر وہ, وہ, وہ بھی ہے لیکن فرد دیکھے جائے یہ ستارے ہیں ستاروں کا جھرمٹ ہے جو چوتھری کا چاند ہے وہ آگ میں جیسے تمام ستاروں کو تو اگر یہی علما بجال کے ساتھ شامل ہو گئی تمہارا ساری فیصل ہو گئی سارے فضائل ختم ہو گئے دی؟ یہ کون سی سازش ہے کن کئی آ رہے بلّہ میں نہیں جانتا نہ کبھی ملے نہ کبھی اور پتہ نہیں وہ جو کلپ آیا میرے پاس بحرین سے یہ بحریری ہے یہاں کے ہیں وہاں رہے ہیں یہاں میں نہیں جانتا لیکن یہ فطرہ بہت بڑا فطرہ بہت بڑا کا علم، علم، شروع دجال پر اور روکے گی اب وہ کہے گا کہ بدینے میں ایک شخص ہے میرا انتظار کراوڑہ وہ شخص آئے گا خبور پہ دیکھا نہیں تھا اب تمہیں دیکھ لی ہے اب میرا عقیدہ اور تم وہی, وہی درجہ جس کا اللہ کرے ذکر کیا تین چیز ایک میرے نبی نے فرمایا اس کی پیشانی پر کافر لکھا اور وہ کافر ہر بندہ پڑھ سکے گا وہ عالم کو پڑھا لکھا ہو یا ان جس کو ایک حرف میں پڑھنا نہ آتا ہو وہ کافر پڑھتے تھے کافر پڑھتے تھے نبی نے کو فرمانا اور تیری پر کافر لکھتا دیکھو علم کا رول علم کا رول دوسری بات میرے نبی نے فرمایا کو نظر آنا کوئی جھوٹے اور تیسرا رف جو ہے رب, وہ دنیا میں کسی کو دکھائی نہیں دے کوئی کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی کوئی آنکھ اس کو نہیں رفتاہ اس کا کا لو اگر اللہ تھوڑا سا حجاب کو ہٹا دے تھوڑا سا تو جہاں تک اللہ کی نظر جاتی وہاں تک کہ ہر شہ جل کر اور اللہ کی نظر سے کوئی ذرہ ہو جائے تو کیسا رب دیکھ چلتا پھرتا نظر تو عرش گا مست اب وہ اپنی کچھ کران سے جو جو خواہ وہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ جو میرا ہر ہے یہ خراب نہ وہ کہے گا کہ میں تمہیں اشارے سے مار سکوں اور اشارے سے اٹھا نہیں سکتا لوگ کہہ گڑے وہ کہ حیات و موت کا جو ہے وہ تصر کرتا ہوں حیات و موت جب زندہ کرے گا دوبارہ پھر اب تک مارنا تم تھے میری خوبصورت تصویر کو کہا کہ میرا ایمان اور بڑھ گیا تو وہی جھوٹا تھا ہے کیونکہ اللہ کے نے یہ بات نہیں فرمائی یہ بات جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کی یہ خوارہ جو ہلاک جو ہلاک علم کے نور کے بغیر کیسے جو جاہل آج نمکے تھے لوگوں کو اپنا مشکل مشار بنتے نہ لباس میلک آ رہی کشتوں کا ڈھیر کوئی کتوں کی سرکار کوئی کنگوں کی سرکار کوئی بلیوں کی سرکار اور لوگ سمجھے خوشیوں کلا لوگ ان سے حاشت ضرور کرتے ہیں. وہ تو دجار کو دیکھ کر کیا کریں گے یہ تو اشاروں سے بارشیں برسات اشاروں سے اناج پیدا کرتے ہیں. اس فصلے کی خدورت یہ نبیر اسلام کو فرمان ہیں کہ وہ ظاہر ہوگا لوگوں کے فخر فخر کا دور اور چہل کا دور لوگوں کی جہال سے فائدہ اٹھائے گا اور فخر سے فائدہ اٹھائے گا فخر سے فائدہ کیسے اٹھائے گا نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جب اس کا ظہور کا وقت ہوگا تو اس سے قبل تین سال کیسے ہو تین سال پہلا سال ایسا ہوگا کہ آسمان کی آدھی بارش رک جائے گی زمینار دوسرا سال جو ہوگا اس میں دو تہائی بارش ہوئے اور, دو فصل جائے اور تیسرا سال پورا سال ایک, ایک ہو ہر طرف فاتح کا رہا ہے روٹیوں کے پہاڑ لے کر اس میں کیوں نہ مزاق تصویر انکار کر سکے انکار وہی کرے گا کے پاس علم کر عاد نہیں کہ اگر میں تمہارے بنے ہوئے باپ اور ماں کو زندہ کر کے لے آؤں پھر تو کتنا خطرناک ماں باپ سے ملنا چاہیں گے اور خوب کا بال ہے اب وہ افراد کر دے گا ٹھیک ہے لا کر دکھاؤ اب تجار کیا کرے گا حدیث نے شاہبان کو بھلائے گا اور ایک شیزان شیتانی مذکر مرد اور مور شیطان دونوں کو بڑھائے گا مرد سے کہے گا اس کے باپ کی شکل دھار اور اس اور سے کہے گا اس کی باپ کی شکل دھار دے. وہ اے ان شکلوں میں آ کے سامنے کھڑے ہوئے اور بڑھوائے گا کہ وہ دونوں کہ بیٹا اس پر ایمان دیا ایمان دیا یہاں کیا چیز ہے جس کی بنا پر یہ بندہ دجال شانے اس کی جہاری. جہل ایک بہت اور علم سے دور رکھ رکھنا یہ جہالت کا پھیلاو جہالت کی تشریح تاکہ لوگ فطروں کا شکار اور فطروں میں ملوت ہو اب جیسے ہمارے دور میں بھی کچھ لوگ بیٹھے اپنی دکانیں سے جائیں وہ یعنی خبریں بتاتے گئے غیر خبریں بتاتے ہیں ایک بندہ جا رہا ہے اس کے پاس چلا گیا تمہارا یہ نام تمہارے باپ کا یہ نا، وہ ہے دو ہے پہلی بار اس کو نام تم وہ تمہارے پاس آیا تھا؟ آیا تھا فران ہے اس کو کیسے بس وہ سمجھے گا. بڑا پہنچا ہوا بڑا پہنچا ہوا ہے غیر جانے والا کوئی نہیں کو کا کافر شاید ہے. اللہ کا ہے کسی کو عالم الغیب ماننا کفر کسی کو عالم الفر کفر کا شکار جانور کا فطرہ ہے فکر حقیقت حال یہ بات ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان آپ نے آج فیصلہ کا کی ارادہ کیا کل فلاں حضرت جی کے پاس گیا فلاں درگاہ جی تو آپ کا شیطان پہلے بار پہنچ گیا اور وہ غیر کی خبر اس کو دیا فلاں پردہ ہے اس کا یہ نام اس کے باپ کا یہ نام اس نے رات کو یہ کھایا تھا یہ پکایا تھا فلاں تہوار آیا تھا فلاں سے جھگڑا کیا تھا ساری خبر اس کو دے جاتا ہے وہ ایک ایک خبر اس کو بیان کر دیتا ہے اور وہ چھپ جاتا ہے قرآن کا اشکار اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا تو علم کا دور آپ کو بچا لے گا یہ علم سے دور کرنا اور سے دور کرنا ایک ایسی سازش ہے جو اس کو ایک تعمیر دی جا رہی ہے اور زمانہ جو ہے وہ اور تباہی کا شکار ہوتا ہے زمانے لوگ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں یہ بڑے کہاں جب دھکیلیں گے کس بالی میں آپ کو, کو جھونکے گی اور کس طرح آپ کے عتی کا ایمان کا مدر کا سدیا نہ کچھ لوگ ان کا ذہن میں مذاہب میں تقریب کر یہ ایک سوال ہے مذاہب کو قریب کرنے کا اور یہ ہر طرح کے لوگوں سے لڑ رہے عشاء ہو ماتھری ہو وقت مجموع کے قائل ہو تو شہود کے قائر ہو اور جناب قبر پرست ہو قبروں کے مجاوے ہو اور قبروں پر سجدہ آواز سمجھتے ہو یہ عقائد جن کو اپنے قریب کرنے اس لیے. تاکہ مل جل کر ایک حمادگی سے کام کر سے پکاڑ عصر حاضر کا بہت بڑا خطرہ بہت بڑا خطرہ تفصیل سے ہو, ہو سکتی ہے اور بھی صرف ایک حجیس ہم پیش کرتے ہیں رسول ایسے بہت سے ہوں گے کمائے تجار اور پہلو ساخت کا دن کل بلا دور آئے گا. لوگوں کے اندر یوں داخل ہوگی اور یوں گی. جیسے کلر لوگوں کے اندر داخل ہو جاتا ہر بیل کتے کو بولتے اور کلر بیماری یعنی کتا, کتا کسی کو کاٹ لے تو وہ کلر کسی کو کاٹ لے جس کو کاٹتا وہ بھی کتے کی طرح بھاگنا ہے کتا کاٹ وہ بھی خطرناک اس کا علاج کتا اگر بھاگنا ہو وہ کسی کو کاٹ تو بندہ کی طرح بھاونا ہوتے اور وہ کلب کا مرض ہے کتے کے کاٹنے کا اس کے تمام ربو ریشن ریشا میں داخل ہوا کتا وہ بھاگنا کو جس کو وہ بھاگنا کتا کاٹ نبی السلام اس سے کیا سمجھانا ہے چاہنا کتا کس کو کاٹے آپ اگر اپنے گھر میں ایسے کتے سے دور ہیں تو آپ کو کاٹے کاٹے کا اسی کو جو اس کے قریب ہو جو اس کے قریب ہو, ہو اس مثال سے ہم یہ سمجھا رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہ یہ یہ خواہشات کتاب اللہ چیزیں لوگوں میں داخل ہوگی قلم کی طرح اس طرح کاٹ ہے تو وہ مرض ہر ریگولیشن میں داخل ہو جاتا ہے اس طرح یہ داخل کیسے داخل ہوگا کیسے داخل ہوگی جب سے محبت کی فیم بڑھاؤں ان کے ساتھ بیٹھ کے کی تعریفیں کرو یہ تو عقیدے ایمان کا جنازہ انسان جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اللہ کا سب سے بڑا کیوں؟ ایک تو وہ اللہ کے فرمان کو جھوٹا کہ اللہ, اللہ کیا فرمان ہے آج میں نے مکمل کر دیے کہ مکمل تو ہم نے کیا فلاں فلاں چھوٹی تھی وہ ہم نے بنا کر شامل کی اللہ کے فرمان کی, کی تدریب دوسرا اسراک کا وہ سمجھتے مکمل ہم نے کیا ہمارے باپ دادا نے کیا۔ کی ہے اتنی بڑی فضور ہے اتنی بڑی اتنی پیارے پہ ہم جب ہوتا یہ الفاظ جب آپ ادا کرتے کہ ادا سن تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی ادا کے کے تیاری جوش آ چکا. ادھر الفاظ کیا, کیا حضیح. حضیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین طریقہ محمد اسلام کا طریقہ ہے اور سب سے پتری کا کی. یعنی کتنی غیرت اللہ کے نبی کی غیرت کا سے اور سے اظہاروں میں باقاعدہ اور اللہ کے نبی سے سمجھا دیا کہ کون بھاگنے کتے کے کی کتے کے فوری جاؤ گے وہ آپ کو کاٹ لے گا اور کاٹنے کا کا کاٹنے کی طرح آپ کے جسم کی سنائی گر جائے گی مانا وہ فضا آپ کے اندر آ جب غیرت ایمانی ختم ہوگی ایک انسان کے طرح. غیرت ایمانی ختم ہو گی. شریت کے آگام کیا ہے کہ نزدیک سچ سب کرتی اس کو بنا ہونے کا انسان مر جاتا تو اتنا یہ حمیر انسان دل. توبہ اللہ کو چھپا دیا چل کے جانا یہ تو ایک ان کی توفید ہے کسی کے پاس چل کے جانا نبی اسلام کی عزیز ہے امام شاہ کتاب امام عجوب بھی رہے تھے کتاب اس کی حضرت فرمایا جو کسی انسان کی توقیر توقیر کریں عزت کریں تقریر کریں اس نے یہ توقیر آپ کسی کے پاس چل کر جائیں اور موبی اس کی تو یہ بھی توقیر ہے کہ آپ اس کو کس مقدمے میں اور وہ ایمان سے بڑی تحریر کیا اس سے بڑی تحفظ اور سب سے بڑا جو اس, اس میں جو چیز زیادہ سبا ہوتی ہے وہ اللہ کے بھی کی سنت ہے کہ جب عقیدے ہوتی خلاف نہیں جو زیادہ مصنوعی چیز ہے کی سننے سننے ایک قربت وہ میرے پیارے سونا اگر کھوٹ سے ملے گا تو کھوج کی قیمت بڑھ جائے گی اور سونے کی گھٹ جائے گی خالص دودھ اس کو پانی ملا دانی کی قیمت بڑھ جائے گی دودھ کی قیمت اپنے آپ کا اپنے برج کا ستیہ ناش لیکن کبھی محد نے آندھر پر تقاروں کا فروٹ ہے کہ چلو مل جل کر کام کرنا وغیرہ نہیں ہے اس کی علامت کے لیے مجھے اہل فضر کا سہارا لینا پڑ میرے دین میں غیرتر عزت جب کسی نبی کو بیچ گئے تو اس معاشرے نے جو کریم آتا ہے معاشرے کی اس پر چن پر چن جب اللہ کے نبی کے فیصل کا مسئلہ ہے بڑی بڑی طاقت بڑے بڑے کے لوگ اور بڑے بڑے شخص کا تعالیٰ انتخاب کر لے یہ تو محمد میں لے اللہ تعالیٰ نے پوری جس کا دل سب سے زیادہ بہترین تاکیزہ سے بھرا ہوا اور ہے اس شخص کا نام محمد ابن اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا حالت ہوتی نہ کوئی مال نہ کوئی دولت نہ کوئی سرمایہ نہ کوئی مسائل نہ کوئی صدر نہ کاروبار سجادی کا کیوں؟ کیونکہ اکاوت دین کا کام ایسے ہی لوگ کرتے جملہ نوٹ کر لو دین کی اکاوت کا کام یا وہ کرے گا جو نبی کے مدد کرو بس اس نے کسی تیسرے کی گنجائش ہے ان کے پاس جانا تو ملانا. کیا اس کا مقصد مقاصد میں دوبارہ دین جانے پر اللہ کباؤ دوبارہ قائم کرنے پر چاہے قائم کرتے کے ذریعے دوبارہ دین کو قائم کروں گا قوم کی نشانی کیا ہوگی ہو اس قوم سے اللہ کو محبت ہوگی نہ اور وہ قوم اللہ سے محبت یہ سرمایہ نہیں بازدار نہیں موضوع نہیں کچھ اور اللہ کو محبت ہوگی, ہوگی، غلط اگر تم سارے دین کو چھوڑ دو ہو تو ایسی قوم میں فائدہ چلو گا جس کی اساس محبت ہو اور دیر میں محبت کی یہی اثاس ان کو تم اللہ پتہ اللہ کی محبت یا اللہ کا معبول ہونا یا اللہ کا دلیل ہے ایک ہی ای ای احساس ہے اور یہ فتح اللہ کے حبیب کی اتباع کر دو اتباع کس کے پاس سوچ لو خود. اتباع کون اتباع کر رہا ہے کوئی اتباہ نہیں کرتا رہا طے کر دو جسم آپ کو اس قرآن پر ایک اتماعت مل ہے پاکستان ہندوستان میں سعودی عرب میں سوڈان میں سننا کے نام سے انڈونیشیا چلے گا اور سارے آس کے علاقوں میں تو محمدی کے نام سے کہ کیا ہے کہ سارے دین کو چھوڑ باغی کے ہم دوبارہ انقلاب لائیں گے تبدیلی پیدا کریں گے اور دین کو غربہ دیں گے کیسے جیسے آسمانوں پر دیا جیسے آسمانوں پر سارے فرش اللہ کے پرمند تھا کہ اس کی قوت زمین پر کیسے ایک قوم کے فری ہے جس قوم کی شناخت کیا ہے اس قوم کے اللہ سے محبت اور اللہ کو اس قوم سے محبت اور محمد کی بنیاد اتباع رسول ہے سن رہا اور یہ شیرا کن پاس ہے دنیا جان جو چیز معلوم ہے اس کی تاریخ کی زیادہ ضرورت نہیں اور جن کے پاس جاتے ہوئے ملنے کے لیے اور محبت کی پیکے پڑھاتے ہیں ان کے ہاتھ میں اطاعت کا شیرا نہیں ہے اتباع کا شیرا نہیں ہے کا عتیبوں سے اللہ کا خواب کرتا اللہ کا خوف خواب کرتے دیکھو حنفی ہونا شافی ہونا یہ ہے. کسی دور میں حدفیت اور ہے یہ مدارش ہے یہ فکر کے مدارش ہے. لیکن آج جو آزرات ہیں انہوں نے سب سے زیادہ امام کے مدد کو اور بدن کو خراب کیا جو شافین ہیں انہوں نے خود سب سے زیادہ امام شافی کے بدن کو خراب کیا اور جو مالکی ہیں انہوں نے سب سے زیادہ امام بالکل مدن کو خراب کی کیا امام امام و حلیفہ شامل کر کے اس مذہب کا پہلا تو خالیہ بھی ایک فکری مدرسہ نہیں بلکہ ایک ایسا ایک مکتب بن گیا ہے جس میں عقیدے کا بدار ہے ایسے ایسے عقائد شامل ہیں میں جانب حسین اور شاہی بغیرہ یہ صوفیت اور پھر اشریت کی ہے بات ہو رہی نہیں شافی چیزوں کو داخل کر کے تو اور کی سے جو کسی نے شامل ہو جب تک گا گا نہ اللہ اور, اور جوتا دے دے, اس اس ٹوٹ شکا. تو ٹوٹنا اس میں بڑی تبلیغ آپ دیکھ کے چلو بیٹی کا دو تو گیا نا ٹوٹ گیا تو کیا نہیں کیا ساتھ بات نہیں آج اپنے رشتے دار سے اپنی بیٹی یا بھائی سے نازا تو یاد نہ اس نے توڑا تھا تو اس کو توڑ کے کیا بچے گا یہ باتیں معمولی نہیں فطروں کو سمجھو کا تدارت کرو کے لیے، کتاب ہے، علماء کی ہے اور قرآن و کی باتیں ہیں،, کی اخوان ہیں ان کی روشنی اپنے عقیدے کو منس کو بچاؤ اور وہ لوگ جو, جو جہند کے دعا کرتے ہیں جن کی دعوت میں ایک اہل جہندن کی اور تعمیر پھوٹتا ہے ان سے کرو، اللہ, اللہ رب العزت ہمیں ہمارے کو کتاب و سندت کے دور سے بھر دے. اللہ رب العیت کی حادثے ہمارے ہمیں علما کس وقت میں بیٹھتا یا ہو یا اپنی خیشیت سے ہمارے دلوں کو بھر دے.